Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss lecture number 37 of the Database Management System course. The course code is CS403. In the lecture number 36, we discussed different file organization. We discussed the sequential file organization, indexed sequential file organization, and the hash file organization. We also studied different advantages and disadvantages of these file organizations. At the end of the previous lecture, we were discussing the indexes. Index is basically created on a database file and the purpose of the index file is to facilitate in the data access. आप, uh, database you data store a database, then obviously बास में, बास में uses you have to access different purposes and different uses for the data. اگر آپ کے پاس انڈیکسز کی فیسلٹی نہ ہو اس کیس میں ہوگا یہ کہ دا اونلی آپشن دیٹ آف گاڈ از ٹو سرچ فار یور ریکوائرڈ ریکارڈ سیکوینشلی ون آفٹر اندر یعنی آپ کو جو بھی کنڈیشن ہے کسی بھی کنڈیشن کی بیس پہ اگر آپ کو ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے تو انڈیکسز کی غیر موجودگی میں آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ تمام ریکارڈ کو باری باری پڑھیں ڈیٹا بیس فائل کے اندر سے ڈاٹا بیس کے اندر سے ٹیبل کے اندر سے اور پھر آپ you compare your desired value within every record unless you reach your own desired record اور ہو سکتا ہے کہ یور ڈیزائر ریکارڈ از لائن ایٹ داڈ آف دا فائل یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ از ناٹ دل تو آپ کو اس کیس میں کب پر چلے گا کہ جب تمام ریکارڈ کو آپ باری باری پڑھ چکے ہیں آپ کو آخر میں جا کے پتا چلے گا کہ وہ ریکارڈ تو یہاں پہ ہی نہیں تو انڈیکس جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیٹا ایکسیس ہے وہ ایفیشنٹ ہو جائے وہ نسپتن ریلیٹولی بہت کم ایکسز کے دوران ہو جائے گی ہم نے اپنے میں کے جسٹ ٹچ کیا تھا آج ہم اس کی ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں تو آئیے آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں فیلڈ فور ریلیشن کین بی سرچ کی فار این انڈیکس آن دا ریلیشن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیبل میں جتنے بھی آپ کے پاس ایٹریبیوٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک ایٹریبیوٹ دو تین ان کا کمبینیشن جو ہے کسی بھی ایٹریبیوٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے انڈیکس کریٹ کرنے کے لیے اور بات یہ ہے کہ آپ کریں گے کس کے اوپر جس چیز کے اوپر جس ایٹریبیوٹ کی ویلیو کے اوپر آپ کو ایکس کی ضرورت ہو سکتی ہے ڈیٹا کو ایکس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ اس کے اوپر انڈیکس کریٹ کر لیں گے سرچ کی از نوٹ دا سیم ایز کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ آپ سرچ کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کی ہی ہو وہ کی کے علاوہ یعنی وہ یونک ضروری نہیں ہے بلکہ وہ ڈپلیکیٹ بھی ہو سکتے ہیں کلیکشن آف ڈاٹاڈ ود ا گیون سرچ کی کے مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس اسٹوڈینٹس کا ریکارڈ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کی ہے وہ تو ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی بٹ اسٹل وی مے ناٹ آلویز نیڈ داس آن دا بیس آف کی اونلی بلکہ ہو سکتا ہے name let's say بیس area let's say ہم کہتے ہیں ڈی کہ جی خان سے تعلق ہے جن کا ڈومسائل ڈی جی خان کا ہے یا جن کا ڈومسائل جو ہے لیٹ سے لاہور کا ہے تو اس طرح سے ہمیں جو ڈیٹا ایکسس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ آپ کی, کی ویلو بن سکتی ہے یعنی اس کی ویلو کے بیس پہ آپ نے ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے مثال کے طور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی سی جی پی اے تھری اور تھری کے درمیان ہے اگین یو آر گیونگ سرچ کنڈیشن آن دا بیس آف سی جی پی اے تو دا پر ریئل لائف ایگزامپل دا ریئل لائف سچویشن ایسا نہیں ہوتا کہ یو اونلی نیڈ ٹو ایکس دا ڈیٹا آن دا بیس آف کی اونلی نو آپ کو کی کے علاوہ جو باقی ٹریبیوٹس بھی ہیں جن کو کی ہیں اور ان میں سے کئی یونیک نہیں بھی ہوتے ان کی بیسس کے اوپر بھی آپ کو ریکارڈ کو ایکسس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو وہ جتنے بھی ایسے فیلڈ ہیں جن کی بیسس پہ آپ کو ایکسس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ آپ کی سرچ کی جو ہے وہ بن سکتے ہیں اور پھر ایک اور اس میں فیکٹر یہ بھی ہے کہ بعض میں یو نیڈ ٹو ایکسس دا ریکارڈ آن دا بیسس آف اے پرٹیکولر کی ویلو ویری فریکوینٹلی ٹھیک ہے لیکن بعض کس میں بعض ایسی جن کی کبھی کبھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے لٹرے کے اگر لٹس کہتے ہیں کہ نیم کی بیسس پہ آپ کو ایک دن میں فرض کریں کہ ہو سکتا ہے کہ دو سو دفعہ ایکسس کرنا پڑتا ہو تو ہو سکتا ہے کی بیسیس پہ آپ کو ایک دو یا تین دفعہ ایکسس کرنا پڑتا ہو تو یہ جو ایکسس ہے ڈیٹا وہ بھی ایک کرائیٹیریا جس کی بیس پہ یو ڈیسائڈ کہ آپ کو اس پہ انڈیکس کریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آئیے آگے چلتے ہیں ٹ سرچ ٹو دا ڈیزائر ڈیٹا اینٹریز اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس انڈیکس فائل کنٹینٹ ہے یہ پاتے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ index file جو ہے it does not contain all the data یعنی جو آپ کے پاس آپ کے ٹیبل میں ریلیشن میں جو ڈیٹا ہے it does not contain all of that in a particular order no it contains the value of key yes کیوں کیونکہ اس کے بیسس پہ اس نے آپ کو ایکسس میں ہیلپ کرنی ہے ایک بات لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ اور انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اب وہ انفارمیشن کیا ہو سکتی ہے اٹ ڈپینڈ اپان دی امپلیمنٹ اپروچ آف دی انڈیکس ہم آگے اسی لیکچر میں پڑھیں گے کہ انڈیکس کو امپلیمنٹ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں تو جس طریقے سے انڈیکس فائل از بینگ امپلیمنٹڈ اس کے مطابق آپ کے پاس جو آپ کی key کی ویلوز ہیں ان کے علاوہ اور بھی کوئی ہو سکتی ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں وی کین ہیو ملٹیپل اور ڈفرنٹ انڈیکس پر فائل فور ایگزامپل فائل انڈیکس آن سی جی پی اے اینڈ بی پلس آن اسٹوڈینٹ نیم جیسے میں آپ سے بھی کہا تھا کہ جو آپ کا ٹیبل ہے جو ریلیشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اٹ از آلویز اسٹور انٹیکولر آڈر وہ آپ ڈیفائن کرتے ہیں اگر آپ ڈیفائن نہیں بھی کرتے تو بائی ڈیفالٹ جو پرائمری کی کا آرڈر ہے اس میں یہ آپ کے ریکارڈ اسٹور ہوں گے تو آپ فرض کریں کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے اس میں وی ہو گوٹ آور کی ایز دا اسٹوڈنٹ آئی ڈی تو اب پریکٹیکلی جو ہمارے پاس ریلیشن ہے جو ٹیبل ہے اس میں جو ریکارڈ اسٹور ہیں دی آر اسٹورڈ ان دا آرڈر آف اسٹوڈینٹ آئی ڈی لیکن اب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس مختلف ایٹریبیوٹ جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ یو نیڈ ٹو ایکس ڈیٹا آن دا بیسس آف ویلو آف ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس تو جن کی ویلو کی بیسس پہ یو نیڈ ٹو ایکس دا ڈیٹا ویری فریکوینٹلی کے بیس پہ یو کریٹ انڈیکس فائلس آپ جیسے یہاں پہ اگزامپل دی یہاں پہ جو دو نام دیئے گئے ہیں ایک ہیش کا ایک بی پلس ٹری کا تو دیز آر بیسیکلی ڈفرنٹ امپلیمنٹیشن اپروچ آف دا انڈیکس فائلس تو اس مطلب سائٹس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ تو اسٹورڈ ہیں ٹیبل کے اندر آن دا بیسس آف ویلو آف اسٹوڈنٹ آئی اس آڈر میں اسٹور لیکن کے پاس ایک انڈیکس فائل ہے جو کہ بنی ہوئی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بی پلس کے ذریعے امپلیمنٹ ہوئی ہو اسی طرح ایک اور ہمارے پاس انڈیکس فائل کریٹ ہے سی جی پی کے اوپر اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہےش کے تھرو امپلیمنٹ ہوئی طرح سے یو کین ہیو ملٹیپل ڈفرینٹ انڈیکس فائل آن دا سیم ٹیبل اور تھریٹیکلی یو کین ہیو دا انڈیکس آن آل داٹس نوٹ اونلی but on different combinations of the attributes theoretically this is possible or a dbms aapko mana bhi nahi karega but definitely there are some some negative side of this thing as well aiye ke chalte. indexes on primary key and on attributes in the unique constraints are automatically created yani jisko aapne primary key declare kar diya attribute ko while defining the table you declared is as unique through the constraint theek hai تو ان ایٹرٹس کے اوپر جو آپ کا ڈی بی ایم ایس ہے وہ جنرلی آٹومیٹیکلی انڈیکس کریٹ کر دیتے اینڈ اسٹل وی کین ایڈ مور ہاؤ ڈو وی کلاسیفائی ڈفرینٹ ٹائپس آف انڈیکس وٹ سلیکشن ڈز اٹ سپورٹ یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ایک انڈیکس کی وہ کس کس ٹائپ کی جو ہے وہ سلیکشن کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے میں آپ سے پہلے بتایا تھا کہ جس وقت آپ روز کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ روز کو سلیکٹ کرتے ہیں آلویز آن دا بیس آف اے سرٹن کنڈیشن اب کنڈیشن کی ہم نے جیسے وہ جب SQL پڑھ رہے تھے اس میں بھی اسٹڈی ڈفرنٹ فارمیٹ آف دا کنڈیشن جو ہم نے ویئر کلوز میں استعمال کی تھی اس کی ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انڈیکس کلاسفیکیشن ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس ٹائپ کا جو انڈیکس ہے وہ کس کس ٹائپ کی سلیکشن کو سپورٹ کرتا ہے دس وڈ بی ون اپروچ ریپرزینٹیشن آف ڈاٹا انٹریز انڈیکس وٹ کائنڈ آف انفارمیشن از دا انڈیکس ایکچولی اسٹورنگ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے پاس انڈیکس جو ایک خاص طریقے سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ کیا کیا انفارمیشن جو اسٹور کر رہا ہے اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہاؤ مچ اسپیس انڈیکس کیونکہ جو آپ ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں ڈیٹ از گوئنگ ان دا ٹیبل اور ریلیشن وہ تو اس کی اپنی اتنی اسپیس ہے جو بھی فیزیکل ریکارڈ آپ کا بنے گا وہ تو اس کی اسپیس ہوگی بٹ اپارٹ from دیٹ انڈیکس فائل اٹ سیلف از گوئنگ تو different جو ہمارے پاس index approaches ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی جو انڈیکس میتھڈالوجی ہے وہ کیا ایکسٹرا انفارمیشن اسٹور کرتی ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ ہاؤ مچ اسپیس اٹ اٹ سیلف گوئنگ ٹو اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس جو کلاسفیکیشن ہے وہ ہم ان تین بیسز پہ کر سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلسٹرڈ اور انکلسٹرڈ یا نان کلسٹرڈ انڈیکس ہو سکتے ہیں سنگل کی ورسز کمپوزٹ کی انڈیکسز یعنی کیا آپ کو انڈیکس فیڈ کیا وہ سنگل کی کے اوپر ہے کہ ملٹیپل کے اوپر ہے tree based ہے inverted files ہیں یا کہ pointers ہیں these are different جو فائنل جو آپ کو ہم نے یہاں پہ پڑھی ہے یہ ڈفرنٹ امپلیمنٹیشن کی اپروچ ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے نو نیکسٹ ٹاپک از ہاؤ ڈو وی کریٹ انڈیکس ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ سے جیسے بھی کہا تھا کہ جو تو آپ کی پرائمری کی ہے اور جو آپ کے unique ایکٹریبیوٹ ہیں جن کو آپ نے تھی data definition language اس کے تھرو آپ نے ان کو یونٹ ڈکلیئر کیا ان کے اوپر تو نیکس ڈی نے آٹومیٹکلی کریٹ کر دی اب اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور ایٹی ٹوٹس کے اوپر کریٹ کرنے کے لیے ڈیکس اس کے لئے ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ استعمال ہوگی وہ ایسکیور کی اسٹیٹمنٹ ہی ہے اور اٹ از آلسو پارٹ آف دا ڈی ڈی ایئر ڈیٹا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وی کریٹ ٹیبل اسٹیٹمنٹ to create a table اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کریٹ statement کو کیسے استعمال کرتے ہیں index کریٹ کرنے کے اب یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے کریٹ اسٹیٹمنٹ کا جو ہے وہ ایک سینٹیکس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کریٹ اسٹیٹمنٹ جو کریئٹ ہے وہ آپ کے پاس کیپٹل میں لکھا ہوا it means you have to give it as such اس کے بعد جو یونیک ہے دس از آپشنل اس لیے اس کو لکھا گیا ہوا ہے اسکوئر میں لیکن اگر آپ لکھیں گے تو آپ اس کو ایز سچ لکھیں گے اس کے بعد اگین دیر از این آپشنل تھنگ جس میں ہے کلسٹرڈ سلیش نان کلسٹرڈ ان میں سے آپ کوئی ایک آپشن دیں گے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے کلسٹرڈ اور نان سے کیا مراد ہے اس کے بعد دیکھیں جو ایک اور ریکوائرڈ چیز ہے وہ ہے انڈیکس اور انڈیکس جو لکھا ہوا کیپیٹل میں تو یو ہیو ٹو گیو اٹ ایز سچ اس کے بعد ہے انڈیکس نیم جو کہ ظاہر کریں گے آن اگین دس از ریکوائڈ اور یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کرلی بریس میں دو آپشن ہیں ان میں سے آپ کوئی ایک چیز دیں گے تو ٹیبل یا ویو آپ اس کو یعنی اس کا یہاں پہ اس کا یعنی نام دیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ وہ آپ نے خود پروڈیوس دے رہے پروڈیوس کرنا ہے اس کے بعد اگے جو آپ نے دینا ہے کالم کالم مینس کہ آپ نے یہاں پہ کالم کا نام دینا ہے چاہے وہ ٹیبل سے ہے چاہے وہ ویو سے ہے ویو کے بارے میں ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں لیکن ٹیبل کے بارے میں آپ کو اندازہ ہے کہ ٹیبل کیا چیز ہے اگین دیر از این آپشنل تھنگ جس میں کہا گیا کہ اسینڈنگ ڈسینڈنگ یعنی آیا جو آپ نے انڈیکس کریٹ کرنا ہے وہ اسڈنگ آرڈر میں ہو یا کہ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہو یعنی جو آپ کی ویلوز ہیں وہ جو اس کی ارینجمنٹ ہے وہ انکریزنگ آرڈر میں ہو یا کہ ڈکریزنگ میں یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر جو بائی ڈیفالٹ ہے وہ ہے اسینڈنگ یعنی جو اگر آپ فرض کریں نیم پہ کر رہے ہیں تو جو نام اے سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں وہ پہلے ہوں گے جو بی سے پھر سی سے لائک دیٹ like اور اگر آپ ڈسینڈنگ کر رہے ہیں تو اسٹارٹ ہوں گے زیڈ سے زی سے اور اس کے بعد تمام یہ ڈکریز تو جائیں گے اور یہ جائیں گے اے تک اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کوما اور ڈاٹ این ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کالم دے رہے ہیں اور اسینڈنگ ڈسینڈنگ دے رہے ہیں وہ اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کالم پہ اپنے ٹیبل کو انڈیکس کر رہے ہیں وہ اے کالم بھی ہو سکتا ہے اور ملٹیپل کالم بھی ہو سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سنگل کالم دینے کی یا ملٹیپل کالم دینے کی انڈیکس کے لیے کیا لاجک کیا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا جس کی کے اوپر جس ویلو کے اوپر ہم انڈیکس کریٹ کرنے جا رہے ہیں دیٹ از یونیک اگر یونیک ہے چاہے آپ نے اس کو یونیک کانسٹنٹ کے ذریعے یونیک کیا ہوا ہے چاہے آپ نے وہ پرائمری کی ہے تو ایسی کیسز میں کہ جب کہ آپ کے پاس وہ ایٹریبیوٹ وہ کی کہ جس کے بیس پہ آپ کا انڈیکس کریٹ ہو رہا ہے وہ یونیک ہے ان دس دیر از نو چانس آف دا ڈپلی کےشن آف دا ویلو یعنی جو ویلو آپ کی آنی ہے جو انڈیکس کریٹ ہوگا جس میں کہ اس کی تمام ویلو جائیں گی سیٹریبیوٹ کی دیر از نو چانس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ہیو دا ڈپلیکیٹ ویلو تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہر ویلو ایک دفعہ ایگزٹ کرنی ہے اور وہ ایک آرڈر میں آ جائیں گی لیکن باز کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ باز کیسز میں نہیں بلکہ کافی فریکوینٹلی ایسا ہوتا ہے کہ یو نیڈ to arrange the data on a non-unique attribute یعنی وہ ڈیفلیڈ جو سیم ویلو ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے وٹ شوڈ دا ڈی بی ایم ایس ٹو ایف اٹ فائنڈ دا سیم ویلوز فار اگر ہم بات کرتے ہیں نیم کی ہم نے کہا کہ نیم کو آپ جو ہے وہ نیم کے بیسس پہ آپ اسینڈنگ آرڈر میں اس کی انڈیکس کریٹ کریں فرض کریں ہمارے پاس ایک نیم آتا ہے جمیل احمد اینڈ بائی چانس دا دا انسٹیٹیوٹ فار وچ وی آر کریئٹنگ دا ڈیٹا بیس اس میں ہمارے پاس لٹس ہے کہ 7, 8 یا 10 سے 10 مختلف جمیل احمد ہیں سو دا لاجک آف ہیونگ دا ملٹیپل ایٹریبیوٹ کہ آپ ڈی بی ایم ایس کو یہ گائڈ کر رہے ہیں کہ اف یو آر اف یو ہیو اف یو اینکاؤنٹر دا سیم ویلو فار دس انڈیکس کی تو اس کے بیس پہ اس کیسز میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کیسز پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پھر ان سیم ویلوز کو پھر فردر جو آرڈر کرنا ہے وہ دوسرے ایٹیٹیوٹ کے بیسیس پہ کر دینا ہے یعنی اس سے کیا مراد اس سے ہم ہے کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹ نیم پہ آڈر کیا اور ہمارے پاس دس جمیل احمد ہیں جو کہ مختلف کلاسز میں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں اب ان دس ریکارڈز کے اندر کیا ترتیب رکھنی ہے اس میں ہم اس کو پھر یہ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہمارا نیم سیم ہے تو پھر آپ جو ان کے درمیان آپ ڈیسائیڈ کریں گے دیٹ ہی ول ڈیسائیڈ لیٹ سی آن دا فادر نیم یعنی وہ جو دس جمیل احمد ہیں ان کی پھر جو فردر ارینجمنٹ ہوگی جو فردر آرڈر ہوگا وہ ان کے فادر نیم کے بیسس پہ ہوگا کہ فرض کریں کہ ہم نے جو ہے وہ چونکہ جمیل احمد تو سب سیم تھے اب ہم نے کہا کہ آپ فادر نیم پہ کریں اب اس کا مطلب یہ کہ جس کا فادر نیم جو ہے اس کا جو الفابیٹس ہیں وہ سب سے چھوٹے ہیں وہ سب سے پہلے آ جائے گا اس کے بعد جب اسی آڈر میں جس کا اس کے بعد فادر نیم ہے وہ پھر اس کا آ جائے گا اینڈ لائک دیٹ تو جو دوسرا ایٹریبیوٹ ہے اس کی ضرورت اسی وقت پڑے گی وین یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیسائڈ آن دا بیسس آف فرسٹ ایٹریبیوٹ If the decision is made, فیسا کے طور پہ جمیل میں اور بابر میں, there will be no confusion. There will be no use of the second attribute. کیوں? Is لیے decision can be made on the value of the first attribute only. تو اس کے بیسے there is no use of the second attribute, of the second column, in case of بابر and جمیل. But if we are going to have two or three بابر or let's say we have got ten جمیل's, وٹ ول وی ڈو ان دچویشن اس کےس میں سیکنڈ ایٹریبیوٹ اور اس میں ایک interesting بات یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر first attribute کو اگر آپ نے let's سے ascending رکھا ہوا ہے تو جو second attribute آپ دے رہے ہیں you can still change the order of the second attribute مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ نیم کو آپ ascending میں کریں لیکن اگر جہاں پہ نیم save ہو جائیں تو father name کے basis پہ لیکن وہ descending میں تب کیا ہوگا کہ دس جمیل احمد ہے فائن لیکن جس کے فادر کا نیم جو سٹارٹ ہو رہا ہے جو سب سے بڑا ہے اپنے آرڈر میں کریکٹر فرضر کا جائے گا اور فرض کے کسی اور کے فادر کا کے نام ہے ولایت حسین تو وہ اس کے بعد آ جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آرڈر دے رہے ہیں فار دا فرسٹ کالم اینڈ فار دا سیکنڈ کالم وہ دے آر ناٹ ریکوائر ٹو بی دا سیم دے کین بی ڈفرینٹ اور سیم بھی ہو سکتے ہیں اور یہی پرنسپل جو ہے اٹ کیریز آن مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کہیں پوسبلٹی ہے کہ دو ایٹریبیوٹ کی ویلو بھی سیم ہو جائے گی تو اگر اسپیسیفائی نہیں کریں گے اگر اسپیسیفائی نہیں کریں گے خود سے تو اس میں جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جس آرڈر میں ریکارڈ انٹر ہوئے ہوئے ان کے اندر وہی ہو جائے گا مثال کے طور پہ ہمارے پاس جمیل احمد تھا ہم نے اگر صرف نیم دیا ہوا ہے تو اگر دس ریکارڈ کی سیم ویلیو ہے وہی نام جمیل احمد ہے اب ان میں جو اپلائن آرڈر ہوگا دس ریکارڈ کا وہی ہوگا دا آرڈر انچ ریکارڈ واز اینٹرڈ ان دا ریلیشن لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ فادر نیم اب جو سیم ہے وہ فادر نیم کی بیس پہ جائیں گے پر سپوز دیٹ وی ہیو گوٹ تھری سچ جمیل احمد گوٹ دا سیم فادر نیم ایز ویل تو فرسٹ ایٹریبیوٹ کے بیس پہ یو ویئر نوٹ ایبل ٹو ڈسائڈ آن دا بیسس آف سیکنڈ ایٹریبیوٹ جیمیل احمد ولد فیاض احمد لیٹ سی تو کیا ہوا کہ جمیل احمد سیم ہو گیا فیاض احمد سیم ہو گیا تو وٹ از گوئنگ ٹو بی آرڈر ناؤ یا تو آپ اگین یو وڈ گیو دا تھرڈ ایٹریبیوٹس نارمل ریئل سچویشن میں یہ جو آڈر اتنا میٹر نہیں کرتا تو اس کےس میں یا تو آپ نے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ آرڈر چھوڑ دیں گے جس آڈر میں آپ نے ریکارڈ انٹر کیے ہوئے تھے اب یہ جو یہ تین ریکارڈ ہیں جمیل احمد سن آف فیاض احمد دے ول اپیئر ان دا آرڈر ان وچ دیور اینٹر ڈیٹل لیکن فرض کریں کہ اگر آپ نے اگر آپ بہت زیادہ کرسی جاتے ہیں آپ بہت زیادہ مطلب سارٹ اف یو ار پروفیکشنسٹ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر دوسرے بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہو ہی تھرڈ ایٹریبیوٹ آپ کہتے ہیں ایڈریس پہ اب, اب کیا ہو گیا آپ نے کہا جی کہ انڈیکس کریں جس میں کہ نیم فادر نیم ایڈریس اگر تو نیم پہ ڈیسائیڈ ہو گیا نو نیڈ ٹو کنسلٹ دی فادر نیم اور دی ایڈریس یعنی اگر نیم پہ ڈیسائڈ ہو چکا ہوا ہے تو فادر نیم اور ایڈریس جس مرضی آرڈر میں ہو ڈزنٹ میٹر because نیم واس دا فرسٹ ایٹریبیوٹ تو نہیں ہوا دین یو گو ٹو سیکنڈ ایٹریبیوٹ کام تھا یہ کانسپٹ ہے a single uh, attribute or on اور multiple ایٹریبیوٹ آئیے آگے چلتے ہیں یہ آپ نے کہا کریٹ یونیک انڈیکس اور آپ نے کہا پروگرام انڈر اسکور پروگرام نیم اگین دس از اے نیمنگ کنوینشن کے آپ نے شروع میں جو uh, دو لیٹر تھے پی آر یو ٹک دم فروم دا ٹیبل جس ٹیبل پہ آپ کا انڈیکس کریٹ ہو رہا ہے نیم آف دا ایٹریبیوٹ آن وچ یو آر کریئٹنگ دا انڈیکس تو پروجیکٹ نیم ہمارا بیسیکلی ایٹریبیوٹ ہے اور وہ ہے پروگرام تو آپ نے اس کو پروگرام پہ کیا اور وہ ایٹریبیوٹ جس پہ آپ کے انڈیکس کریٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پروگرام نیم تو دوبارہ دیکھیں کہ آپ نے انڈیکس کی وجہ آف دا انڈیکس فائل تو آپ نے کہا پی آر انڈرسکور پی نیم اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس اپروچ سے کہ نو یو نیو دا نیم آف دا ٹیبل آن ویٹنگ دا انڈیکس پلس دا نیم آف دا ایٹریبیوٹ آف دبل آن ویٹنگ دا انڈیکس تو یہ آپ کا انڈیکس فائل نیم ہو گیا اور آگے جب آپ نے کہا آن تو پروگرام گیو دا نیم آف دا ٹیبل اور بریکٹ میں اس ایٹریبیوٹ کا نام کہ جس پہ آپ نے انڈیکس کریٹ کرنا ہے ایک اور ایگزامپل کین آلسو بھی کریٹڈ آن کمپوز ایٹریبیوٹ ملٹیپل ایٹریبیوٹس اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو ہم نے ڈفرنٹ کلاسفکیشن پڑھی تھی اس میں ون آف دا کلاسفکیشن واز کہ a single attribute or on the multiple اور You just saw the example of the index on a single attribute. اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں انڈیکسٹ از کریٹ آن ملٹیپلکس وہاں پہ کیا وہ ہوا کہ اسٹوڈنٹ ایس ٹی نیم اسینڈنگ جیسے میں آپ کو example تھی کہ آپ نے کہا کہ student table پہ create کرو کی اسٹوڈینٹ نیم اس کا اسینڈنگ ہو اور پھر آپ نے کہہ دیا ایس ٹی فادر نیم ڈسینڈنگ یعنی آپ ناموں کو جو نام ہے اسٹوڈنٹ کا اس کی آپ انڈیکس فائل میں اریجمنٹ کریں گے اسینڈنگ آرڈر میں انکریزنگ آرڈر میں لیکن اگر کہیں پہ نام سیم ہیں تو دین یو ول ڈیسائڈ آن دا بیس آف دا فادر نیم بٹ ان ڈسینڈنگ آڈر آئی ہوپ آپ کو ایگزامپل ہوگی پراپرٹیز آف Indexes can be defined even when there is no data in the table or existing values are checked on execution of this command. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت آپ file create کی ہے اس وقت بھی آپ چاہیں تو جو if you already know کہ I will need the indexes on these attributes then you can give the command and you can create the indexes. اب آپ کی جو انڈیکس فائلس ہیں ان ایٹریبیوٹ پہ وہ انڈیکس فائل بھی کریئٹ ہو جائیں گی بیسڈ آن دیز آف دوز ایٹریبیٹ ہو جائیں گے ایون وین دیر از نو ڈیٹا ان دا ڈیٹا ویسٹ کیونکہ اب وہ جو ٹیبل کا یا ریلیشن کا اسٹرکچر آ چکا ہوا ہے انڈیکس فائل ایز ویل آل دیر از نو ڈیٹا دیر ٹو ارینج لیکن اسٹل یو ہیو گوٹ دا اسٹرکچر تو جیسے ہی یو اسٹارٹ پاپولیٹنگ یور ڈیٹا وزٹیبل آٹومیٹکلی انڈیکس فائل آلسو گیٹس پاپولیٹ وہ اس میں جو پروپریٹ ڈاٹا ہے جو اپنا ویلوز ہیں وہ آٹومیٹکلی موو ہو جائیں گی اینڈ اٹ اسٹارٹس ورکنگ جسٹ فائن ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو بی ٹینس کہ جس وقت میں نے ٹیبل کریٹ کیا ہے آئی نیڈ ٹو نو آل دا انڈیکس فائل ڈیٹا اور اگر میں نے miss کر کے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے ٹیبل کریئٹ کر لیا آپ نے کچھ انڈیکسز کریٹ کر لیے کچھ انڈیکسز ڈی بی ایم ایس نے کریٹ کر لیا مثال کے طور پہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ پرائمری کی کے اوپر اور جو آپ کے یونیک ایٹریبیوٹر انڈیکس آٹومیٹکلی یہ تو ہو گیا ٹیبل اور اس میں لیٹس دو ہزار دس ہزار ریکارڈ آ گئے نو یو ریئلائز اور نو دیر اے نیڈ دیٹ یو نیڈ ٹو کریٹ انڈیکس آن این ایٹریبیوٹ وائی بیکاز need نیڈ ٹو ایکس ڈیٹا آن دا ویلو آف داٹا ٹریبیوٹ ویری فریکوینٹلی اور اگر آپ اس پہ انڈیکس کریٹ کرتے ہیں دا ایکسیس بیکمس ایفیشنٹ اس بیس پہ یو ریئلائز کہ آپ کو انڈیکس چاہیے فلاں کے اوپر فرض کرے ہم کہتے ہیں کہ فون نمبر کے اوپر ہمیں چاہیے اسٹوڈنٹ کے فون نمبر کے اوپر یا say ہم کہتے ہیں کہ employees کی qualification کے اوپر ہمیں index چاہیے اب آپ آل the table is populated, you will create the index. انڈیکس وہی کمانڈ جو ہم نے اور اس سے جو آپ کی انڈیکس فائل ہے وہ کریٹ ہو جائے گی اور جتنے بھی آپ کے ایگزٹنگ ریکارڈ تھے دے ول بی ارینج ان دس انڈیکس فائل آٹومیٹیکلی اور اس کے بعد سے آپ کی یہ جو انڈیکس فائل ہے اٹ ول اسٹارٹ ہیلپنگ یو ٹو ہیو این ایفیشنٹ ایکس آف دا ڈیٹا فرم دس ٹیبل ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے تمام کانسٹینٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اف دا ٹیبل از پاپولیٹ اینڈ یو اپلائی اے کانسٹرٹ تو آپ کا جو ایکزنگ ڈیٹا ہے اس کے اوپر پہلے یہ چیز چیک ہوگی ویدر دس کنسٹینٹ کین بی امپوز اور ناٹ کیوں اگر آپ فرض کرنے کے کہتے ہیں کہ میں نے کوالیفکیشن کے اوپر امپلائیز کی یا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے فون نمبر کے اوپر آپ نے انڈیکس کریٹ کیا اور آپ نے کہہ دیا یونیک اب یونیک جو ہے وہ اگر تو آپ نے ٹیبل میں ڈیٹا ڈالنے سے پہلے یونیک ایک انڈیکس کریٹ کر دیا ہوتا ان دس انڈیکس فائل یا ڈی بی ایم ایس ون لیٹ یو اینٹر دا ڈپلیکیٹ ویلو ان درٹیکولر ایٹریبیوٹ یہ تو ایک سچویشن ہوگی نا لیکن اگر فرض کریں ڈیٹا پہلے سے موجود تھا اور اب آپ نے کہا کہ جی اس پہ یونیک انڈیکس کریٹ کرو تو آپ کا یونیک انڈیکس تبھی کریٹ ہوگا اگر جو آپ کا ایگزٹنگ ڈیٹا ہے دیٹ فالوز دس کانسٹرنٹ بیکاز ان فیوچر اٹ وانٹ لیٹ you enter a duplicate value ویلو بٹ واٹ اباؤٹ ایگزٹنگ ڈیٹا دا ویلیڈیٹی ایپلیکیبلٹی آف دس کانسٹرنٹ آن یور ایگزٹنگ ڈیٹا ول آلسو بی چیکڈ تو اگر آپ کا جو ایگزٹنگ ڈیٹا ہے اٹ واز یونیک تب آپ کا جو یہ انڈیکس ہے اٹ وڈ بی سکسفلی کریٹڈ ادروائز دا ڈی بی ایم ایس ول گیو یو میسج کہ دس انڈیکس کی بی کریٹڈ یا وہ اس طرح کا میسج بھی ہو سکتا ہے کہ جو یونیک کانسٹنٹ ہے اس انڈیکس کا وہ اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اور فرض کریں کہ اف یو ڈو ناٹ گیو یونیک کانسٹنٹ اگر آپ انڈیکس کریٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ یونیک کا کانسٹینٹ نہیں دیتے اس کے اس میں ظاہر ہے کہ اگر ڈپلیکیٹ ویلوز بھی ہیں تو وہ کریٹ ہو جائیں گے آئی ہوپ کو یہ بات کلیئر ہو گیا ہوگی آئی آگے چلو انڈیکسنسٹینٹ یعنی آپ نے جس وقت اسٹیٹمنٹ اس وقت ہمارا ویئر کلوز ہے اس میں کنڈیشن ہوتی ہے فارم آف کنڈیشن اس میں کیا نام ہے درمیان operator and there is a, a long list of op, different operators that you can uh, place here اور ہر آپریٹر کا اپنا ایک بہیوئر ہوتا ہے کانسٹینٹ مینس کے یہاں پہ آپ کو ایکسپریشن دے سکتے ہیں جسے سے وہ کمپیئر ہوگا تو جو آپ کے انڈیکس ہیں وہ سلیکٹ کنڈیشنٹلی مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ نے کہا کہ ویئر سلیکٹ فرام اسٹوڈنٹ ویئر سی جی پی اے بٹوین تھری اینڈ تھری پوائنٹ ٹو اب یہ آپ نے ایک اس کو select condition دی ہے یو have اسپیسیفائڈ اے رینج اب ظاہر ہے کہ جو آپ کی انڈیکس فائل ہے the ویلو سی جی پی ویلو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ نے جو رینج اسپیسیفائی کی ہے کیونکہ وہ آرڈر میں ہوں گے تو تھری سے لے کے تھری پوائنٹ اپنے کنٹینیوسلی اس میں ہوں گے اس کا مطلب تھری تو اس سے پیچھے کوئی بھی That does not fall in this condition. اور جہاں پہ 3.2 ہے اس کے بعد کوئی بھی ریکارڈ جو ہے وہ کنڈیشن فال نہیں کرتا تو آپ اگر اپنی انڈیکس فائل کے اندر جس جگہ سے تھری والی اینٹری اسٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے لے کے ایٹ دا پوائنٹ ویئر تھری پوائنٹرینڈ ان کے درمیان کے ریکارڈ ایکس کریں گے دوز آر دا اونلی ریکارڈ ود ان یور ڈیٹا دیڈ ٹو ایکس اس کے علاوہ یہ بات پکی ہے دیر از نو ادر ریکارڈ دیٹ سیٹسفائی دس کنڈیشن اور دیٹ فال بٹوین دس فرینج اس طرح سے جو آپ کی جو یہ indexes ہیں they help you uh, to access or to perform the uh, search conditions efficiently. پھر وہ کہتا ہے کہ سپورٹ اکوالٹی سلیکشن either ٹری اور ہیش انڈیکس ہیلپ دینی جہاں پہ آپ کے پاس equality ہے یعنی آپ نے کہا کہ لٹ سیم نے کہا کہ سی جی پی اے آپریٹر آپ نے کہا تو یہ جو ہے وہ آپ کو ٹری بھی ہیلپ کرے گا اور ہیش بھی ہیلپ کرے گا لیکن جب آپ رینج دیتے ہیں جب آپ نے کہا کہ لائک لیس دین اکو ٹو گریٹر دین اکو ٹو بٹوین لیس دین گریٹر جو چیزیں آپ کی رینج میں کرتی ہیں ان دچویشن آپ کو جو ٹری بیسڈ ہے وہ تو آپ کی ہیلپ کریں گے لیکن جو آپ کے ہیش بیسڈ ہے وہ اس کا سپورٹ نہیں کرتے اور آپ اس کی ریزن پتا ہے سیچویشن آف of سوری ہےش یو آلویز کمپیوٹ دا ویلو فار دا انڈیویجل ریکارڈ آپ انڈیویجل ویلو پہ ہیش الگم اپلائی کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ سرچ کرتے ہیں اس لیے آپ کو ہیش جو ہے وہ آپ کو رینج میں ہیلپ نہیں کرے گا From now on we are going to discuss the index on the secondary کی اسپیسفکلی کیونکہ ابھی تک ہماری ڈسکشن تھی یا تو فوکس تھی پرائمری کے اوپر یا یونک کے اوپر یا جنرل تھی جس میں سب شامل تھی یعنی یونک بھی اور بھی. we are discussing only the secondary key. Dear students so far we have discussed the secondary key so many times that you do not need much explanation ڈو do نیڈ مچ ایکسپلینشن فور ڈو بائی دا سیکنڈری کی وہ ایٹریبیوٹ جس کے بیسس پہ یو لیڈ داس بٹ دیٹ از نوٹ نیسریلی یونیک اسے کہتے ہیں وہ secondary key ہے اور یہ میں آپ کو بات بار بار بتا چکا ہوں کہ ڈیٹا بیس اپیشن کے اندر ڈیٹا بیسز کے اندر آپ کو ایسی بہت سی ویلوز کے اوپر ایکسس کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ جس میں ویلو جو وہ یونیک نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیے ان میں فرق کیا ہے فرق صرف یہی ہے اس میں کہ یونیک کی بیسس پہ جب آپ ایک ویلو کی بیس پہ سرچ کرتے ہیں تو یا تو آپ کو ریکارڈ نہیں ملے گا اگر نہیں ہے تو اگر ملے گا تو ایک ملے گا اور وہی وہ آپ کا ریکوائرڈ یا ڈیزائر ریکارڈ ہے بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دی سیکنڈری کی تو سیکنڈری کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا جو ملے گا وہ دیکھ از ناٹ نیسریلی یونیک آپ کے پاس ملٹیپل ریکارڈ جو ہیں مل سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں آپ کو اگر فرض کیا چھ سات ریکارڈ ملتے ہیں دین ہو سکتا ہے کہ وہ چھ کے چھ یا سات کے ساتھ سارے کے سارے ریکارڈ آپ کے ریکوائرڈ تھے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آپ کو ریکوائرڈ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیکنڈری کی کے بیس پہ جو آپ ایکسس کرتے ہیں اس کے کیس میں یو مے نیڈ ٹو فردر کلیرفائی ٹو فردر میک اٹ شیور وچ وین از یور ڈیزائر ریکارڈ ادھر آل آف دم دیکھ گاٹ دیٹ یو گاٹ ایٹ ریزلٹ آف یور کیوری یا ان میں سے کوئی ایک کوئی دو یا کوئی تین ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں نے ایسے کہا نا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ سارے کے سارے ضرورت ہو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ یہ سوچ لیجیے گا کہ سیکنڈری کی کے کیس میں یو آر آلویز گوئنگ ٹو ہیو ملٹیپل ریکارڈ نو دس از کوائٹ پاسبل کہ آپ جب سیکنڈری کی پہ سرچ دیں تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرض کیا کہ سو دفعہ اگر آپ نے سیکنڈری رٹ سے لیم کے اوپر سو دفعہ آپ نے ایکس دی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے چالیس مرتبہ یو گیٹ اے سنگل ریکارڈ اینڈ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سو دفعہ نام پہ ایکسس دی ہو دا اسٹیٹ آف یور ڈاٹا بیس از سچ دیٹ آل دا ہنڈریڈ ٹائمس یو گیٹ اے سنگل ریکارڈ لیکن کیا اس بیس پہ کیونکہ ہم نے سو دفعہ کیوری دی تھی سو دفعہ جو ہے وہ اس میں ہمیں یونیک ایک ہی ریکارڈ ملا تھا کیا اس کا مطلب یہ ہے نیم جو ہے وہ یونیک ایٹریبیوٹ ہے یا وہ پرائمری کی ہے نو no. اپنے جو ڈیٹا بیس کے بارے میں یا جو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے بارے میں اس طرح کے جو ڈسیشنز ہیں اس طرح کے جو رولز ہیں نیور ایور ٹرائی ٹو ڈیفائن دم آن دا بیسس آف دا اسٹیٹ آف دا ڈیٹا بیس آن دا بیس آف دا ڈیٹا ان دا ڈیٹا بیس کیونکہ وہ جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے ٹائم اور a, a اس وقت اس کی یہ کنڈیشن ہے کسی اور وقت کچھ اور ہو سکتی ہے یعنی آپ سے میں نے کہا نا کہ سو دفعہ آپ نے کیوری دی نام کے بیسس پہ اتفاق ایسا ہے کہ سو دفعہ آپ کو نام یونیک مل گیا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلی پچاس دفعہ جب آپ نے دیا تو پچاس کی پچاس مرتبہ آپ کو ملٹیپل اینٹریز مل رہی ہیں تو میرے اس ساری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو یہ ڈسیشن لینا ہے کہ ویدر سم تھنگ از یونیک اور ناٹ یہ آپ نے بزنس رولس کو اس انوائرمنٹ کو اس سسٹم کو جس کے لیے آپ ڈیڈر ڈیولپ کر رہے ہیں ان کے رولس کو دیکھ کے یو ہیو ٹو ڈیفائن دیز رولس کہ ویدر نیم از یونیک اور ناٹ دیکھیں کسی جگہ پہ نیم بھی یونیک ہو سکتا ہے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے یا ایسا کوئی ایسی کوئی انہونی چیز نہیں کہ ناٹ ہیپن دیٹ یو شڈ ناٹ امیجن نو ر کین سم آرگنائزیشن جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے ایک نام کے دو employees ایک نام کے دو چیزیں ایک نام کے دو item allow نہیں کرنے fine name can still be unique لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈری کیس میں یو مے ہیو ملٹیپل ریکارڈس تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک ایٹریبیوٹ پہ یونیک ویلوز مل رہی ہیں تو وہ uh, یا اتفاق سے آپ کو سنگل ویلوز مل رہی ہیں تو وہ سیکنڈری کی نہیں ہے یا سیکنڈریس میں سیکنڈری کیس میں یو شوڈ آلویز ایکسپیکٹ ملٹیپل آؤٹ پٹس نو دا تھنگ از کہ ویدر سم ایٹریبیوٹ از یونیک اور ناٹ ویدر سم تھنگ از پرائمری کی اور ناٹ ویدر سم تھنگ از سیکنڈری کی اور نوٹ دس از گوئنگ ٹو بی ڈسائڈ ڈسائڈیڈ آن دا بیس آف اس کمپنی کے اس آرگنائزیشن کے اس سسٹم کے رولس کو دیکھیں گے کہ جہاں پہ آپ ڈیٹا بس ڈیولپ کر رہے ہیں جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ یہ یونیک ہوگی یونیور ہونی چاہیے اس کو آپ ڈکلیئر کریں گے ایز یونیک اور جس کو نہیں اس کو نہیں چاہے اتفاق سے ڈاٹا کچھ اور جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں Yes, uh, like student name, program name, students enrolled in a particular program وغیرہ وغیرہ اس طرح سے یہ ڈفرینٹ ایگزامپل آئیں جن کے بیسس پہ یو مے نیڈ ٹو ایکس دا ڈیٹا بٹ یو ول ناٹ گیٹ دا یونیک آؤٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا اس میں یو گیٹ ملٹیپل ریکارڈ تو اسے ہم سیکنڈری کی کہتے ہیں ڈیٹ یو نو ریکارڈ آر اسٹور آن دا بیسس آف کی اٹریبیوٹ میں نے آپ سے جیسے کہ جرلی ہمارے پاس جو ریکارڈ اسٹور ہوتے ہیں وہ جو آپ کے پرائمری کی کا آڈر اس کے پہ ہوتے ہیں sorted on the basis of name sort for command execution problematic ان تین جو باتیں ہم نے تین آپشن ڈسکس کی ہیں اس سے کیا مراد ہے اور اس میں پرابلم کیا ہے دیکھیے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے جو ریکارڈ ہیں دے آر اسٹورڈ ان the فائل on the بیسس of the value of the پرائمری کی نا to access the data on the basis of a secondary key ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اس کی پاسبلٹیز ہمارے پاس یا اس کی ایکس کے ہمارے پاس کیا پاسبلٹیز ہے پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ وی پرفارم دی سیکوینشل سرچ اور آپ یہ بات جو سیکوینشل فائل آرگنائزیشن ہے اس میں پڑھ چکے ہیں کہ سیکوینشل فائل یا سیکوینشل ایکسس از انفیشنٹ کیوں اس میں یہ ہے کہ آپ کو تمام ریکارڈ جتنے بھی آپ کے پاس ٹیبل میں ریکارڈز ہیں ریلیشن ریکارڈز ہیں وہ تمام کو باری باری پڑھنا پڑے گا اور اس میں وہ فیلڈ جس کی ویلیو پہ آپ نے سرچ کنڈیشن احمد تو آپ کو وہ ہر ریکارڈ نیم ہے اس کا پڑھ کے آپ کو اس سے کرنا پڑے گا اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ریکارڈ ہیں ان تمام ریکارڈز کو باری باری آپ کو پڑھ کے کمپیر کرتے رہنا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی لارج فائل ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے پاس یعنی ریکارڈ ہیں ان فائل کیس میں آپ کو تو بہت زیادہ ریکارڈ سرچ کرنے پڑیں گے اور اس میں پھر آ, مطلب ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تمام ریکارڈ پڑھنے کے بعد ایسے کہ اس میں ایک لاکھ ریکارڈ تھے ایک لاکھ ریکارڈ پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اس میں تو ایک بھی ریکارڈ نہیں تھا پر ڈیزائڈ یا اگر فرض کریا تھے, تھے, تھے بھی صحیح تو آپ کو ایک ایک کر کے باری باری تمام آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے تو دیکھ از دا سیکشل سرچ تو اس لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کے پاس جو سیکوینشل سرچ ہے وہ خاص طور پہ بڑی فائلز کے کیس میں جس میں زیادہ ریکارڈ ہیں اس کیس میں سیکوینشل ایکسس از انفیشنٹ اٹ ول بی ٹائم کنزیوم تو پہلا تو پرابلم یہ ہو گیا دوسری جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ یہ کر لیں کہ آپ آپ کے جو اصل میں جو ریکارڈز ہیں وہ تو سٹور ہیں آئی ڈی کے بیسس پہ آپ کو اگر نیم کے بیس پہ ضرورت ہے آپ اسی فائل کو دوبارہ سارٹ کریں ترتیب ان کی بدلیں نام کے بیسس پہ اور نام کے بیسس کے اوپر بھی ان کو اسٹور کر لیں یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ سیم ڈیٹا کے آپ کے پاس ڈپلیکیٹ کاپیز ہیں ایک آپ کے پاس کاپی ہے آئی ڈی کے بیسس کے اوپر اور دوسری کاپی ہے نیم کی بیسس کے اوپر اور ایک لحاظ سے سلوشن تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی جو اس کی جو اس کی ڈرا بیکس ہیں آئی ہوپ وہ فورن میں کلک ہو گئے ہوں گے کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ریٹینڈینسی ہے کیا آپ کے پاس اگر ایک لاکھ ریکارڈ, ریکارڈ تھے تو نا یو گوٹ ٹو ہنڈریڈ تھاؤزنڈ ریکارڈ دو لاکھ ریکارڈ ہو گئے ایک طرف ذرا کے آئی ڈی بیسس پہ ایک طرف Uh, نام کے بیسز پہ اور ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ایک ریکارڈ انٹر کرنا ہوگا یو ول ہیو ٹو پلیس دیٹ ریکارڈ بوتھ ان داجنل ٹیبل اوریجنل سینس میں کیونکہ وہ آئی ڈی کی بیس پہ ہے یونیک اس میں تمام ریکارڈ ہیں اس کو اس ٹائم اوریجنل کہہ دیتے ہیں تو اس ٹیبل کے اندر بھی اس فائل کے اندر بھی اور وہ فائل دیٹ یو ایف سارٹ بیسس آف نیم اس میں بھی آپ کو اس کی پراپر پوزیشن فائنڈ آؤٹ کر کے وہاں پہ ریکارڈ پلیس کرنا پڑے گا same thing happens when you delete a record آپ کو ادھر سے بھی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ادھر سے بھی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اس اسی طرح فرض کریں کہ اگر آپ کوئی اپریشن کرتے ہیں تو اگین ووومنٹ دونوں طرف ہوگی یہ تو چلیں ایک لحاظ سے افورڈیبل ہے ادر تھنگ از کہ we ہیو جسٹ ڈسکسڈ کہ وی کین ہیو انڈیکس آن ملٹیپل فیلڈ نیم کے اوپر یہ تھا ہمیں فادر نیم کے اوپر بھی ضرورت ہے ہمیں CGP پی کے اوپر بھی ضرورت ہے ہمیں ایڈریس کے اوپر بھی ضرورت ہے بیکاز وی نیڈ ٹو ایکس دا ڈیٹا آن دا ویلوز آف دیس ایٹریبیوٹس تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ان تمام ایٹریبیوٹس کے اوپر یا بعض کے کمبینیشن کے اوپر بھی وی نیڈ انڈیکس تو اگر ہم یہ کریں کہ سال کرنا شروع کر دیں تو آپ سوچ لیں کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہمارے پاس ایک دفعہ ہونا چاہیے تھا یا جو ہم نے ایک دفعہ اسٹور کیا ہے ویو گوٹ ٹین ڈفرنٹ کاپیز آف دیکٹا ایک لاکھ ریکارڈ کی جگہ وی ہڈ اے ملین ریکارڈ کی ہم نے اسی ایک فائل کو دس مختلف آرڈر میں سارٹ کر کے سیو کیا ہوا ہے تو ٹین کاپیز ہوگی اور وہ تمام جو میں نے آپ کو اب بھی ایگزامپل دی ہیں کہ like delete ڈیلیٹ کرنے کی اپ ڈیٹ کرنے کی موو کرنے کی آل دوز آپریشن ول ہیو ٹو بی پرفارم آن آل دیز تو Sorting on the basis of that particular attribute is also problematic. تیسری آپشن یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ جس وقت ہماری کمانڈ execute ہو رہی ہے وہ کمانڈ جس کے بیسس پہ ہم نے جب ایک سیک دی ہے ہم نے کہا کہ select star from student where uh, name is equal to جمیل احمد اب جن کے نام جمیل احمد ان کو آج بہت ہچکیاں آ رہی ہوں گی کیونکہ ہم بار بار جمیل احمد کا نام لے رہے ہیں تو اب ہوا یہ کہ آپ نے کہا کہ جمیل احمد کی جو نا وہ آپ مجھے ریکارڈ دکھا دیں تو تیسری آپشن یہ کہتی ہے کہ رائٹ دا مومنٹ وین یو نیڈ ٹو ایکسیٹ دس اسٹیٹمنٹ یو سارٹ یور فائل ایٹ دائم اگین آئی ہوپ کہ آپ کو سروشن تو ٹھیک ہے ایز اتریٹیکلی اٹ از فائن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو مسٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم وت دس بیکاز اسپیشلی ان دا کیس آف ہیوج فائلس Is going to take time. ایک بات ظاہر آپ کے پاس ایک لاکھ ریکارڈ کو سالو کر دیا تو ٹائم لگے گا پھر دوسری بات وہی وہ کہ اگر آپ ملٹیپل آپ کو فیلڈ پہ چاہیے تو آپ کو تمام پہ سالو کرنا پڑے گا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ریپیٹڈلی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کی دفعہ نیم پہ ضرورت پڑی اس کے بعد جو نیٹ ڈفرنٹ کر رہے تھے یا آئی بیس پہ کر رہے تھے اور بیس پہ کر رہے تھے اور دس ایکس کے بعد دوبارہ آپ کو ضرورت پڑ گئی نیم کے بیسس پہ دین یو ہیو ٹو پرفارم دا سیم ایکٹیوٹی اگین ٹائم کنزیوم تو آئی ہوپ جو جو تین آلٹرنیٹو جو ہم نے یہاں ڈسکس کیے آپ کے سامنے ان تینوں میں جو پرابلمس ہیں وہ آپ کو ریئلائز ہو چکے ہوں گے تو ظاہر ہے جو اس کا سلوشن جس کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ انڈیکس فائل کریٹ کریں آئیے دیکھتے ہیں کیسے index on secondary کی is the solution آپ بجائے اس کے یہ کریں کہ وہ جو تین ہم نے آپشن ڈسکس کیے اس کے بجائے آپ سیکنڈری کی کو اوپر انڈیکس کریئٹ کر لیں ڈیٹا ریمینز انیجنل آرڈر ہاؤ ایور سیکنڈری کی انڈیکس مینٹینس آرڈر records and ریکارڈ اینڈ پرووائڈز ڈائریکٹ ایکسس یعنی جس ایٹریبیوٹ کے بیسس پہ آپ نے انڈیکس کریٹ کیا ہے تو وہ آپ ایٹریبیوٹ کی ویلیو کو ایک آڈر میں رکھے گا اور وہ ریکارڈ جن میں یہ ویلیو موجود ہے ان تک آپ کو یہ گائٹ کرے گا تو اس کا مطلب یہ فرض کریں آپ کو ایک ریکارڈ نے انڈیکس کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس نیم پہ آپ کے پاس انڈیکس موجود ہیں آپ کے تمام نیمز جتنے بھی آپ کے ریکارڈ موجود ہیں اور فرض کریں آپ نے کہا جمیل احمد تو جمیل احمد کے ریکارڈ آپ ڈائریکٹلی اس میں انڈیکس میں سرچ کریں گے کیونکہ وہ آرڈر میں آپ ڈائریکٹلی جلدی سے وہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد انفارمیشن ہوگی ڈفرنٹ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے جس کی بیسس پہ یو کین ڈائریکٹلی اپروچ ٹو ریکارڈ ہیونگ دس ویلو ایز دا نیم آف دا ایٹریبیوٹ دا ویلو آف دا ایٹریبیوٹ نیم تو اس ایٹریبیوٹ تک اس ریکارڈ تک آپ ڈائریکٹلی پہنچ جائیں گے تو یہ تو ہے آپ کے پاس یعنی دس از سمپلی اپروچ by which the index files makes it easier, makes it convenient, makes it efficient to access the records on the basis of the values of certain attributes. Now secondary key index key implementation approaches are the three major approaches. One is inverted files or inversions. The second is linked lists. The third is B plus trees. the purpose of studying these implementation approaches is that you have an idea in your mind okay, if we are using a particular facility if we are using a particular feature of the DBMS of the database, how is it being implemented? what is the cost involved? what is the benefit of this feature? see, most of the time implementation things they are managed by the DBMS itself, most of the time. There are certain situations, certain states, certain points where you can guide the DBMS. But the thing is, most of the time implementation thing is, they are handled by the DBMS itself. And that is one of the beauties of the three-level schema architecture, that if you have physical details, they are handled by the DBMS itself. لیکن بات یہ ہے کہ ایز اے کمپیوٹر پروفیشنل ایز اے ڈیٹا بیس پرسن ایز اے ڈیٹا بیس مین ایز اے ڈیٹا بیس ایکسپرٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈفرینٹ فیچر ہیں فائن ان کے ایڈوانٹیجز ہیں فائن بٹ ہا دے آر امپلیمنٹڈ وٹ از دا کاسٹ آف یوزنگ دیز فیچرس تاکہ آپ اندھا دھند ڈسیزن نہ کریں آپ جو اس کے ایک بیلنس دیکھیں ایک, آپ جو نا وہ ایک آپٹیبل سچویشن دیکھیں نا جیسے ہم ایک چھوٹی سی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیکس جو ہے دے میک دا ایکس کو فائن یہ ایک سمپل رول ہے سمپل سٹیٹمنٹ ہے دیلڈ آل سو یہ غلط نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کی کوئی cost بھی تو ہے تو اگر تو آپ اف یو آر سمپلی اے ڈی بی ایم ایس یوزر دین یو کریٹ انڈیکس آن آل دٹریبیوٹ کمبنیشن آف ایٹریبیوٹس پلانڈلی گو فار اٹ آپ کہیں میں نے جی آپ ایکس افیشئنٹ کر لیے کسی بھی بٹ ایز اے کمپیوٹر پروفیشنل ایز اے ڈیٹا بیس ایکسپرٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو انڈیکس ہیں وہ جب امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ایکسٹرا کاسٹ اس میں کیا ایکسٹرا اسٹوریج کیا ایکسٹرا ایکسیکیوشن انوالو ہے تاکہ آپ وہ ڈیسیشن جو بلائنڈلی نہ کریں آپ اسی جگہ پہ وہ ڈیسیزن لیں جہاں پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس پہ اوورہ انوالو ہے لیکن جو اس کا بیٹ ہے وہ آؤٹ وے کرتا ہے اس کے اوور ہیڈ کو تو وہاں پہ آپ وہ فیصلہ کریں تو اس لیے خاص طور پہ یہاں سے آئندہ کے جو لیکچرز ہیں اس میں ہم جو چیزیں کچھ پڑھنے جا رہے ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو فیل ہوگا کہ ہم ڈائریکٹلی ان کا استعمال نہیں کر رہے بٹ مائنڈ اڈ فور اے ڈیٹا بیس ایکسپرٹ از اے مسٹ آئی ووڈ کی چیزیں ہیں وہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ ڈیٹا بیس کے فیچرس کا تھاٹ فلی اور ایفیشنٹلی اور صحیح استعمال کر سکیں یہ جو تین ہم نے اپروچ یہاں پہ لکھی ہوئی ٹو امپلیمنٹ دا انڈیکس فائلس اور اسپیشلی دا سیکنڈری سیکنڈری کی انڈیکس بیسیکلی دے انوالو ڈفرینٹ اور ڈیٹا اسٹرکچر کا کورس ڈیفینے آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ نے ان ڈیٹیل وہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہوں گی تو اس جگہ پہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دیز ڈیٹا اسٹرکچر ان ڈیٹیل یا ہم ان کی پرٹیکولرلی ان ڈیٹا اسٹرکچرس کی بات نہیں کریں گے یا اگر کریں گے بھی تو جسٹ فور دا سیک آف انٹروڈکشن یا ریویژن کے طور پہ یہاں پہ جو ہمارا ایمفس ہوگا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ ہم ان کو انڈیکسز کے اندر کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ اپنا ڈیٹا اسٹرکچر سے کورس پڑھ رہے تھے اس وقت آپ نے ان چیزوں کا جو استعمال تھا وہ انڈیکس کو امپلیمنٹ کرنے کے رفرن سے پڑھا بھی ہو تو اگر ایسا تھا تو اس لحاظ سے بھی آپ کی کلاس سے یہ ریویژن ہو جائے گی اس سینس میں بھی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کیسے آپ کے پاس جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں انڈیکس فائلز کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لنک لسٹ ہے خاص طور پہ اور جو ٹریز ہیں دے آر ویری ویری ویری پاپولر ڈیٹاسٹرکچر اور جو کہ آپ خاص طور پہ جب آپ ڈیٹاسٹکچر کورس کرتے ہیں تو اس میں آپ بار بار اس کی ڈفرنٹ سائنمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں کرنی کیونکہ وہ نارملی آپ اسی کورس میں کرتے ہیں اور اس کی سی وغیرہ میں یا سی پلس پلس میں اس کی اسائنمنٹس کرتے ہیں یہاں پہ جسٹ ہم ان کی امپلیمنٹیشن دیکھیں گے کہ کیسے وہ اس میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں تو آج کے لیکچر کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہی ہے کہ ہم نے اس میں جو ڈسکس کیا ہے وہ انڈیکس کے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے اور انڈیکس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا بیسیکلی کہ انڈیکس کا کریٹ کرنے کا پرپس کیا ہے اور اس کو ہم لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ڈاٹا بیس کے یا آپ کی جو ٹیبل ہے ریلیشن ہے اس کی جو ریکارڈز ہیں جو ان کی فزیکل سٹوریج ہے اس میں ڈیٹا کو ایکسس کرنے کے میں access, اس ریفرنس سے یا اس آرڈر میں ڈیٹا بیس کو ایکس کرنے میں ڈاٹا کو ایکسس کرنے میں یا کسی انڈیکس کے تھرو کرنے میں کیا ڈفرنس ہے تو اپنی اس ڈسکشن کو ہم انشاءاللہ شاء اپنے اگلے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ